و عمل عالمل استاذا حضرت علامہ مولانا مفتی فضل العام صاحب چشتی جامن برکات کو بلا دیا آپ کے عمل سے قبل انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ استقبال کیجیے نارے تقین نارے ری شال نارے ری شار نعرے تحقیق نر حیدری نے اللهم صل وسلم على سيد الرسول وخاتم الانبياء محمد النور وعلى آله وصحابه وللصدق والصفاء والوفاء <متصفيق> أما بعدها عظب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا طلب الصالح قابل باطل آمَنَ ٱللَّهُ صَدَقَ ٱللَّهُ مَوْلَانَا لَازِمَ وَبَلَّغَ مَا رَسُولُهُ أَمْرُ ٱلْكَرِيمُ ٱلَّمِينَ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ذوق شوق بلندہ دو السلام علیکی یا رسول اللہ والا سہاب یا سیدی یا حبی بلا وسلام والا لا وا سحاب دل بالخصوص حضرت الامہ مولانا محمد, محمد احمد یار شمسی صاحب محفل احاظہ جناب مولانا محمد قاسم صاحب دیگر سنی سننی مسلمان پراؤ السلام علیکم آج کی روحانی محفل ب سلسلہ ذکر شہداء کربلا علیہ السلام نق بزیر ہے بندہ نہ چیز واعدے کے مطابق حاضر خدمت ہویا ہے اج جمعہ تل مبارک سی جمعہ مبارک بھی خطاب ہویا ہے کل فقیر میں گوجرہ منڈی پہنچنا ہے سفر بھی کافی پرسوں میں مولانا کاشم صاحب واعدہ کرکا اس واعدے دفاع واسطے حاضر ہوا وا ورنہ جمع البارک والے دن کوئی خطاب کافی ہے اگوں سیت نہیں برداشت تو زیادہ. کر دیش دعا فرما رب الگا کربلا دے شہید دا بندہ نہ چیز نی روحانی قوت فرماوے تاکہ ندی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دینے متیم دی خدمت کر کے بندہ نہ چیز اپنی بخش کوئی سامان اکٹھا کر لو جرام بندہ ناچیز چیز سامنے مختصر وقت دے اندر سیدنا سمام علی مقام سلا اللہ تعالی آل ہے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 سورتان نے چند یا حق باطل دونوں ختم کر کہ ناممکن حق باطل دون ختم نہیں ہو سکتا دوسری صورت حق اللہ کوئی نہیں مٹا سکتا لاکھ سپر پاور ہو جو مرضی ہو جا کسی ضرورت ہی نہیں میں لکھ دینا کہ حق کدی مٹ سکتا ہی نہیں باطل کسے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سوبار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا سانو کوئی اپنی تاریخ بھولتے نہیں گئی نا سلاحدی اجوبی سڈے ہی ہوئے محمود غزنوی رحمت اللہ ہی ہوئے تو تاریخ ہی بڑی سنہری تاریخ بڑی سنہری گی بڑے پیڑے ہاں. ایتھے تے, تے بہادریاں تے قربانیاں سفا لگی پہ حق نہیں ختم ہو سکتا باطل ختم ہو جائے وہ بھی نہیں ہو اللہ تعالی نے قرآن مجید کی مثال یہ میں بارش دینا تے وادیاں تو پانی روڑ کے آدھا پانی دے چگ بنی ہوں نارا تقبیر ماشا اللہ میرے برادر مقرر استاد مولانا محمد خادم حسین صاحب لائے شکر گزار ہوں میں جناب نظرا نوازی فرمائی جی تو غور فرمانا جناب اللہ وحدہ الاد شریک نے قرآن حکیم کے اندر مثال دیتی ہے مثال سن کے یقین اپنے اندر بحال ہے اللہ فرماؤں میں جدو بارش دادیا آؤں تے اس پانی دے چگ بنی ہگ تو بعد دیہڑ لنگ جائے دو لگ جان دس لگ جان اخیر چگ فرمایا مک تے پانی نال میں علاقے تے علاکیا نو سراب کردہ رہنا فصل اگانا وا تے پانی دا فیض میں پھر بڑی دیر تک قائم رکھنا وا اے اللہ سوہنے نے قرآن مجید چ مثال دے کے تے حق باطل دا مسئلہ سمجھایا اللہ سونا فرما اے مثال جق حق تے باطل دی باطل اتو چھ کے हक थले पानी ए रब के सच्चे कुरान ने मिसाल दिखी परमा हक जेड़ा है पानी झग की मुण्या की पुरानी मिसाल आखे होने तू उत्तर मूत्र की झग मांग बह जाएगा आने के नहीं ہوں بنتی بڑے وہ جناب روپ شوپی ہوں پر ان بیٹریاں بھی ویخیا کرا ویخیا کرا میرا ایسی یہ جنا مرضی عروج ہو موتر کی جگ با کوئی بہ ਵਿਚਲਾ اصل وچلا راز اللہ سونا یزید نو پیدا ہی اس واسطے کردہ تاکہ ہسین کی شانت نکھر جائے کیوں دشمن اپنے, اپنے دشمن کیوں بنا اللہ دے بندے وہ کیوں بنا انہیں بنایا اس واسطے کہ او وہ سجنا عروج دشمن نال ملتا اصل وچلا وے مقابلے چ نمرود نا ابراہیم کی شان کا پتا گا نمرود کوئی ہووے ہو بناوے بنا سٹے تو پھر رب نے ہے نا میرا ابراہیم چیخے نہیں سڑ سکتا جے کوئی کنجر سٹن والا نہ ہو گل نہیں سمجھے جے کوئی بہمان سٹن والا ہوا تو سر شان ابراہیمی کا پتا کیوں لگے اقبال فرما نے تو اس زمانے دے نمرودا تو گھبرا نہیں ان فیل تین ابراہیم ہی ملنی ہے. تو کیوں گھبرا نہیں? نمرودا بھی بڑے بڑے راحت جے جی. باہر صورت اللہ سونا فرماؤں کدال کا جل نبی ادو اللہ فرما اب ہی بنا نیا. نبیان دے دشمن اسا نبیان دے دشمن اللہ فرما تے جب رب بنا والا ہوئے. اللہ سونا بنا والا ہوشمن تے پھر نبی بھی نے دشمن ہونا چاہیے سارے مقابلے آئے جنوں اللہ نے بنایا ہے او قبول کرنے آئے دشمن سارے مقابلے آئے پھر وہ وقت آ جا فرما میں بنایا تو مٹا دے ہوں غور نال سمجھنا دے اللہ دیا بندیا اللہ واہد لال شریک مولا نے حق باطل دونوں نو رکھنا ہے ہن دون حق باطل نہیں مٹ سکتے تے نہ کلا حق مٹ ہے نہ کلا باطل مٹ سکتا ہے ہر چوتھی تے حق بھی رہنا رہنا ہے لیکن انہوں رلا کے نہیں رکھنا اے میرے مولا حسین نے کربلا دے میدان سبق پڑھایا ہے کہ حق کے باطل کدی رلایا جے نہیں ولا बिलुल हका बिल अरमा हक नातिल ना रलाया जे मिसाल देना झटकी जी पिशाब न दुध दे ना रलाया जे पिशाब दुद्ध रल जाए तो दुद्ध दुद्ध रेंदा ही नहीं باطل نو اے قبول اے حق میرے رل جاوے مگر حق نو قبول نہیں باطل میرے رل جاوے کیونکہ اقبال فرما باطل دوس ہے حق لا شریک ہے باطل پسند ہے حکلا شریک ہے باطل دئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میاں نئے حق کو باطل نہ کر نبول بال نا چہر سڑ جائے منہ سڑ جائے سننی دا. تے اللہ کی مہربانی چون نو من والے نو من دے دنیا تو تر جانا انشاءاللہ شاء اللہ گل سمجھ ہاں جی एक निका नारा मारोगे तो ते तीन बच्च नहीं आते हकीक मारोगे तो विचारे ही आ जाने ना ना बनो दूसरिया नकल ना उतारिया करो तुम बचारे होंगे ज नली जलोगे ऐसा सिर्फ नकल उतारनी आते नकल किसी भी ना उतारे करो अपने किले तयम रही है गल समझ आई कि नहीं आई اس واسطے اور سمجھنا ذرا اللہ بندے بندہ مر پیا کرنا اللہ واہدہ اللہ شریک مولا حق دے باطل کی ملاوٹ قبول اس جہان دے اندر حق بھی ضرور رہنا رنا باطل بھی ضرور رہنا ہے بادل والے مولوی بھی آنگے حق والے مولوی بھی آپل والے جناب جی ہی بادل والی تعلیم بھی آنی ہے ہک والی تعلیم بھی آنی ہے بادل والی سیاست بھی آنی ہے حق والی سیاست بھی حاقم بھی ہو گے والے ہاکم بھی آجی بادل والا قانون بھی ہوگا حق والا قانون بھی ہوگا یہاں سارا رلا نہیں نہیں میرا حسین سبق پڑھا گیا ہے سر چڑ جے نی حق دے باطل نو رلنا قبول نہ کرک وکر رکھا جے باطل وکر رکھا جے اللہ دے بندیا یاد رکھ لک داطل رلا منافک ہوں انہوں اج دی زبان چ لبرل آخیا جا کی آخیا جا لرل جان لیبرال لیبرال جیڑا ہوئے نا اندر دا منافق تے سارے ہوگا منافک سارا آخر تے جب کوئی لگا لگا ہی رہے کی آخر نے لبرل تے اسلام آخر منافک اسلامچہ کی نا آئے تر مزہ نہیں آیا ڈٹ کے بولو نا اسلامچ کی آخر جیڑا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 مڑ امام حسین تو غلط بن گا یزید گلت سمجھے آئے نا مقابلے بھی. بولو تے صحیح نہ ایمان دس جہا یزید آخے ٹھیک وہ بڑا وڈا یزید ہوا کہ نہ ہوا جہا جدید بھی آخے ٹھیک حسین بھی آ ٹھیک فروے ٹھیک موسا کلیم نکھے ٹھیک ابو جال نو بھی آخے ٹھیک دملی والے بھی آخے ٹھیک یہ بندہ جاگج کوئی نہیں مومن گا جڑا باطل آخ حق ہک آکھے سچ نو سچ آخٹ جڑا آخ نو نل کی کوشش کرے گا وہ باطل اور منافق ہو سکتا ہے اس کا مومن ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا دی صاحب. دی صاحب. آ, توجہ رکھنا میرے مولا ہرسین ہرسینی غلام ندی یہ گل گوارا نہیں کہ حق باطل نا دتا جائے نہ حق دی تعلیم وکری باطل تعلیم وکری حق کی تہذیب وکری باطل کی تہذیب وکری حق کا قانون وکر دا قانون وکرا حق نلاو چاہیے حق چلن والے مولا توجہ رکھنا ہوں یزید دے اندر پلیتیاں سن مولا حسین نے گوارا نہیں کیتا یہ حق باطل رل جاوے گا ہو پلیت چلاوے خدا دا پاک قرآن <تصفح> قانون قرآن دا چلاوے آ پلیت ہو جرم کرے چلا مولا حسین گوارا ہوئی نہیں حسین سرکار نے دتی ہے وہ خدا دیا بندے یہ دے راہ پر لیڈر نے جی ڈالا کٹھے گوٹی کھڑے نے گل لگی تد دعا مگتے ہیں تو دعا بھی قبول ہوں بڑی قبول ہوں قبول ہوں منگتے ہیں کچھ تو ہے آن گل سمجھ آئی کہ نہیں انہ کی دعا بھی الٹی سنی پئی ایمداد بھی جی کسی بھی کریں نہ کرتے حمایت نے تے اگلے کا بیڑا کر ہو جائے میں بھی جلوس نکلتے رہے نے ایک مسال دینا جٹکی جی مثال دے تھنار نے پکڑیا ایک بندہ تھندار نے ایک بند فل لیا تھارے لے گیا پیچھو کو میرے ورگا پھرا گیا چڑاو واستے گل سمجھنا تھندار نا لگا تین پتا نہیں میرے پا پڑے میرا برا ہے فندار نے انجی تباہیا کہ भाई कह लगा तैन पता ही शी मेरा भ्रा है तू फिर फल लिया मुंशी नचा कट के लित्र पांच मार के अंदर बहा दे गया छुराव रोपा रो पाके फारग हो भाई हो रही हवाला पहुंच गए गल समझे जिधर हूं जब भाई हो रही उथे अपड़ गए तो वे भाई साहब बहर निकलेना तो अगो एक होर बंदा पिवे उस पुछे भी कि चलिया भाई मेरा अंदर एक यार मेरा बेली अंदर होया तो मैं गया जा रहा उन्होंने छुनावण हो सके गल ही को नहीं मैं अपना अंदर कराई होना यह तो झट लगता है पूरा मैं नहीं दस ये तो गल ही को नहीं सड़के जावा हक बातल को मिलाने वालों से मैं दस्त बस्ता गुजारिश करता हूं जरा बात को समझ लेना دشمن چڑیا افغانستان سے خبر پتے ہیں. आ, आ. اے, ساڈے اونے مار بار بمب کر دتا اس واری آئی عراق دی عراق کیتی ہے فریاد یہاں گل نہیں کوئی نہیں افغانستان نہیں بچائی آ جے دے. دے افغانستان بچ گیا ہوں جلوس کٹ کے تینوں بچا لینا کوئی نہیں میں تو سارے ہاتھوں کی لگتے ہاتھوں نے کام کر لی پر خدا کی قسم کر کے آنا یہ لوگوں نے حق باطل رلایا یہ جتنے قدم رکھتے ہیں انہوں کا قدم ہی منوس ہوں بابرکت قدم اس بندے کہوگا جو دتا گنج بخش جیسا صرف حق کا حامی ہے جن بابا فرید ورگیا حق دڑا مارا ہے باطل دا تڑا نہیں کٹیا ادھر توجہ فرمان لا دیا بندے آؤ خدا دی قسم کر کے نہ میرے مولا حسین نے سبق دس سر میرا نے پہ جا رہا ہے میں نو تسلیم نہیں दस के जा रहा कभी हक बादल वाले तस्लीम ना कर रलाया मेरे मौला हुसैन सरकार ने सबक दिता करपला के दे मैदान अंदर और दूजा सबक मौला हुसैन सरकार ने दिता है हक वाले भावे थोड़े होव बादल वाले चौखे होव نفری کے دی زیادہ ووٹ کے چوکھے نے جے جدھر بہتر تن کلوتے ہو جایا جی ایمان نال دس جی آ جائیے اس گنتی کے اتے اٹھارہ ہزار کھلوتے نے ایک پاسے ہریا کون گنتی گنتی گنتی کون جت اٹھارہ ہزار ہی جیتنا حسین پاک کی چھٹی کرائی بیٹھے حسین پاک نے دسیا حق پاوے تھوڑا ہوگا شیر خدا کا بھی کھلوتا ہوگا چڑھتی ہے جب فک سان پہ تے خودی چڑھتی ہے جب فخر کی سان پہ تے خودی چڑھتی ہے جب فخر کی سان پہ اقبال فرما فقیر ہوئے نا کلا فوج دے برابر معلوم ہویا ہوا ویخو مسلمان میں تیرے تے سوال کرنا جھوٹے خدا بہتے نے کہ سچا سد کے جاوا اس قوم کو ہائے ہائے ہائے ہمیشہ اس قوم دی کی ماتھی مچی رہتی کر کےلہ کچ آ جائیے ووٹان جتنا ملا کی چھٹی ہو جمہوریت نو من چلو بہلی ہوڈروں باہر چلیے لبھیے کوئی ڈیر سو ویسے مزہ تو ادا ہی ہے ایک خدا کوئی سواد کام از کم ہر کچھ خدا پیا ہو یہ کوئی سواد کو پوجا پاٹھ کرنے دا کا خدا پیا بندیا قدم قدم کے ات نو نسا قتل کر کے بیٹھے ہیں مولا حسین دا سبق سی حق باطل کو ملانا اسا ملائی بیٹھے ادھر پار پاریاں چیزاں ادھر ہر شہ رلی کڑی گل سمجھنا نہن تن جے جسم درگا ہے جی چکا ہے، تے او وی درگا ہے اصا ہر شہ دو رگی بنائی کھڑے ہوں ادے پتر ادے بٹیر ادے ادے کھوتے ادے گھوڑے رڑا کے وچلی ایک کچری جنس باطل والا تیار کر گئی حق باطل کو ملایا جائے تو خچری جنس تیار ہوتی ہے اگر اکیلا حق والا رہے تو مولا حسین تیار ہوتا ہے توجہ رکھنا میں پیار کرنا ہوں میرے مولا حسین سرکار نے تعلیم دیتی کربلا دے میدان درد مینو آخیا گیا شہادت بیان کرایا جے مگر یاد رکھنا میرا مذہب کچھ اور ہے شہادت بیان کرنی ان کے امام حسین سکار نہ لے ہو گیا فلان یا کربلا دے میدان تو بھی وگاہ لینا ہے اترو وگا والے وگا لینے جم ترے چڑھ اے غم تیرا پیروں پھر حسین پاک تینو یاد نہیں حسین پاک بھول گئے ہاں جی درد جانا رہے حسین جانا رہا میں تینو غم دینا وا جے ہمیشہ وہ گم بیٹھ گیا تینو مولا حسین بھی ہمیشہ یاد رہے گم تے تینو بڑے بڑے دین دے کنا ہاتھ رکھ کے میں اگلے دن ضلع بہاڑی تکریر گیا <تصفح> اتے مولی بھی پیا کے آ کے بہریا بکرا مر جانے رونا حسین مریا تے نہیں رونا اترو چوگا اترو چوگا تے میں اتو پوچھیا میں اس دے مول کے چوگے نان دیکھا چوگے نظر پائی نا تے تو بار پی باہر میں پوچھا مولی کے پرکی پے بنتے آخر ترقی یافتہ پہ بنتے ہیں میں کہا ادو مول بھی اترو کدا دھرو بے مان بنیا کھڑے یہ حسین چڑھے ہر گل گور سمجھنا ایمان نال دسنا مولا حسین سرکار نو. اپنی سات پیاری سی یا حضور دا دین پیارا سی سچ بولے آجے. دین دین. اپنا پتر پیارا سی یا دین پیارا سی سا بچے اپنی عزت پیاری سی یا دین پیارا سی کیوں اگر اے چیزاں پیاریاں ہوں دیا, تے دین نو روڑ چڈ دے تے چیزاں نو بچا لیں ہی ہے نا مولا حسین کہڑی شا بچائیے ذرا بولو چاہ مولا حسین نے دین بچا کے دس دتا ہے او میرے نانے کی نہ میم اکبر دے قربان کراؤ کا کم لگا ہے نہ مینو محمد کے لٹاو کا غم لگا ہے نہ مینو مدینے چڈن کا کم لگا ہے میم کم لگا ہے سونے نانے پا قربان جاو جس دے غم اندر درد اپنی ہر شہر لٹا قربان فرما دیتی ہے اس شہد کا کام شہد کہڑی ہے سرکار نے جی کوئی, کوئی, کوئی جناب جی بریلوی ہے سین جڑی شہد دم سی تین اس چیز دے کدی گم لگا ہے تین ویک اندازہ نہیں لایا نہ میری تہذیب تین رہا ہے نہ میرے قانون جیڑی شہد کا کام مولا حسین اصا نہ ستیا کا کام کیا نہ جاگیا کام کیا ہے مولا حسین سرکار دے غم دے غم حسینارے ڈرامے کر سکنے ہیں مینو قسم و دولا شریق جستے قبضہ قدرت دے اندر فقیر دی جانے غم حسین او نہیں ہوا جنو دین مستفا دا غم تے درد گا نا ستیاں غم کیتا نا جاگ دیاں غم کیتا مر مولا حسین ڈرامے دے دے مینو قسم استفا د شریف کی جستے قبضہ قدرت دی اندر فکیر جان ہے غم حسین وہ نہیں گا جنو دین دا غم تے درد ترد گا تل پہ نے گل کی اپنے تو حسین کا بھی صرف مولوی سے تعلق ہے گل نہیں سمجھ لگی پر اتے میں حیرت عجیب اجیب گلان وی جی کوئی چکلے بھٹیا نے گم حسینسین کا لگا ہے وہ بھی دس دن پہران ہو گیا جناب جی ساری دیا بلو پرنٹ ویکن بھی رم حسین دلیا ہے کن ایک دن جناب پکا کے سبیل پانی دا کے گمے حسین پیا داخر دے میں کیا چلیا تین گم حسین کا ہوں غیرت والی آسا گم حسین یار ویسے گل کرن لگا نا تورد او ڈرامہ بازی سیکھ جانا سڈے کول کہ اننا سی پاکستانی وہ مینو بھی پشا چڑھ گیا جی تے گورا سان دستے جوڑا اے بے وقوفا نو مار لے نا آو سارا کچھ آو تے وقوفا دس دن سوگ کیوں نہیں منانا مار جو لیاسا نہیں ماری کھڑے ایمان دس دین ہست حسین دین پنا ہست حسین حسین دین ہے دین حسین ہے جو دین کا دشمن ہے حسین کا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 دس دن صرف رکھیں صرف دس دن دس چڑھ غم جاندہ ہے. بھی چڑھتا ہے, کر دا ہے. کر دا ہے. کر دا. دس دن یزید گم تے ایک قوم آخری واہ یزید تیرے نال ہے تیرے نال بنے کھڑے ہے میں گل کرنا یزید تے پڑھتا سی سی کلمہ پڑھتا سی جڑا کلمے پڑھنے والے یزید پلیت بن جے شسیدی بن جائے تے جڑا کافر نہ لگ جائے اے ہال پاک کھلوتا ہے گل کرن لگا یزید دے عیب دسنا کہ عیب جرم کہڑے سن اس بہمان جنہ جرما دی وجہ یزید پلیس دے اتے غصہ مولا حسین نڑیا مو قربان جاوا میرے کملی والے سرکار نے فرمایا ان سلطان سیف تر کام قرآن تے بادشاہ وکرے ہو جان گے قرآن دارا ہو رو جاوے گا بادشاہ درست صحابہ نے یا رسول اللہ ماں سناؤ جب یہ دن آ جانا سا کی کریے حضور نے فرمایا تصاج کر سلام دیا جناب آریا بادشاہ نے چیر دا اپنے دین دا منت چھیا سولی لٹکا دن اپنے دین دا منا چڈیا میرے محبوب نے فرمایا اللہ دی فرما بر محت آ جائے اس زندگی نالو چنگی جڑی زندگی بے دینی والی ہو جڑی زندگی بے دینی والی, بے دینی والی نا حضور نے فرمایا مار جایا جی قربان ہو جایا جی مگر خدا دے قرآن دا دامن نہ چھڈا جی گلدارا سمجھنا تے یزید جدو چھڑیان اناس والا دین ملوکہ ہم لوگ مادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں یزید نے ایک جرم کی شراب نوشی دا کہ شراب. شراب نوشی تے شراب پیمنا میرے کملی والے دی شریعت تے جیسے ترینج میں موتر پیمنا پشاب نہیں جس طرح پیمنا پشاب تے شراب دو میں ایک کو جائے. مولا حسین سر کا میں ایک لطیفے تور سے گل کرنا جہی بیلی شراب دی چسکی نا میں فقیر مشورہ دینا پیشاب دی بھی لالے لی کرو بھائی ہوئی جو تو کا حضور دی شریعت در جی میں پیشاب سے جی میں شراب جی قدری لگتا تو ادھر لے لیں دے جی مڑے بھی لے لیا جی کرو دون کھاتے والے گل یہ بھائی شراب سے بوتل دے دے پیسے لگتے ہیں مفت کا کھاتا ہینگ لگے نہ پٹکڑی میری گل نہیں سمجھا शराब पीता सी कौन हुसैन पाक वेख्या शराबी आपू नहीं संभाल सकता हजूर दू संभालेगा दस शराबी डराइवर हो गी चला सकता बजी शराबी डराइवर हो गल भी جرمانہ بھی اچھا ستر سواریاں بیٹھی ہو گی بچ جی شرابی ڈرائیور نہ چودہ کروڑ بیٹھی ہو تو مڑ نہیں بچتی اپڑ جی حسین پاک نے شرابی کو تسلیم اور ہم کر لیں تو حسین ہی بنتے ہیں कंगा भी कोट लीए तो हुसैनी बनने यदीत दूजा है रंता आपनिया नहीं कुबा नहीं सारिया भैन वेच बिठा के नहीं कल्या रंडी नचा मौला हुसैन ने वेख्या جڑا بے غیرت اپنی غیرت دا خیال نہیں رکھتا ہی وہ کرنی والے سرکار دی امت دی عزت دا خیال کدی नहीं. نہیں رکھ سکتا میرے مولا حسین دی بصیرت نے فیصلہ کیتا رنڈی وال کدی حکمران ہو سکتا نہیں میرے حسین فیصلہ قربان جاوا توجہ فرما ہوں پیا کرنا میرے مولا حسین سرکار سبق پڑھایا ہے رنڈی بال بال شاہ ہو سکدا نہیں اے لوکان دا محافظ ہو سکدا نہیں درا گول کرنا جی یزید پلیت رنڈی نچا کلیا بیٹھ کے وہ حسین دا دشمن بن جاوے حسین او دے دشمن بن جان یار ایک گستاخی کر لگا جی ناراض نہ ہوئے کر دیا گستاخی ہے ایمان دسو ہر گھر ٹی وی ہے ٹی وی رنڈی نچتی ود تو ود کے بلو پرنٹ نچتی ہے چھوٹی موٹی بھی نہیں بڑی صاف ستھرے طریقے نچتی ہے مر با ٹی وی بیٹھی ہوتی سارا ٹبرخیش کبیلا ہوں میں پوچھنا وا شید رنڈی نچاوے تو حسین بن جان دشمن تے حسین کا دشمن پلیز اتے تھر تھردر رنڈی نچے پھر اسان بنیے حسینی یہ شریت سڈے پیو دیے دا دے دیے اب مان دیے جن موڑی آیا اس یدید کم کرے تھے پلیس بڑھ جاوے تو میں کم کریے تھے پاک بن جائیے سمجھ لے حسینی وہی ہوگا جو حضرت داتا گنج بخش جیسا باغرت اور بہیا ہوگا اور ویلیاں یہ گلا نہیں نکلدیا سلطان دے میں جو دم غافر فری وہ یارہ سو دم کافری سانو مرشد سبق پڑھایا All <laughs> مرن تھی اگ ار گئے بہو مطلب ن हुसैन पलड़े भीत हुसैन दुश्मन हुसैन नहीं वेख्या कुरैशी मैं भी कुरैशी हजी रिश्तेदार भी लगता है बिरादरी भी एको इलाका भी इको है जंपर भी एक ठाक हु हुरसैन सरकार नहीं वेख्या सारे रिश्ते त्रोड़ رجے دیا نداری کمال درجے کی دی ہرسین نے دس دیر کسی کا رشتہ نہیں جڑ سکتا جی جڑ جائے گا ਹੁਸੈਨ حسین جڑ جائے گا حسینسے حسین دے جو کھولنا نا رجسٹر رجسٹر کھولنا جو زمانے نا دلیت حسین والے پاسے کھڑا ہے میں آخیا وہ ظالمو حسین سلا دتا نے پاک خان دان کا مقدس خون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 قربانیوں حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے نہ چلیا حسین دیر اگا چون غیرت مند سی گرم خون سی حسین کون سی مسلمان تری لگ لگا فری درد لگے مسلمان تیرے سامنے جو کچھ دینے مستفا سرکار رہے تو لت تلا تلا لات ہر کے چودھری بن کے بیٹھے رہی ہے رگ چی حرکت ہی نہیں آپ کا احساس ہی نہیں آتا واسطے مولا حسین قربانی دتی ہے حسین تصیا میرا او خون ہے جہا نبی پاک سرکار دے دین دے خلاف ماسا کم ہائے ہائے جد مولا حسین سکار نو آخیا گیا نا حسین بچ جا موت دن لگا فرمایا مار الحیات مار الموت حیاتن و مار الحیات ما الظالمین الا چرما مولا حسین نے فرمایا وہ بدبختو بخت میں موت نو اپنے واسطے زندگی سمجھنا ہائے زندگی سمجھنا, زندگی سمجھنا ایک تے فرمایا دوسری گل اوڈے جیسے ذالم و جیون ناج خود ایک جرم سمجھنا وا میں تے مجرم بننا تح گئے ہائے اتنا غیرت مند خون کہ اج کیسا غیرت مند خون ہے ہائے ہائے ہائے جڑا ہر دشمن نو کار دے اندر بلائی بیٹھا ہے ٹی وی اتنے اتنا چرو نیندر نہیں آنا چر دشمن کا رخ نہ ویک جیڈ نہ کرنا حسین سونا تلوار چلا پھڑنا ہے حسین تلوار اللہ مینو ایک بندہ کہ دعا کرو میں قادی کا کھیل پہ ہوندے نے مقابلہ بڑا سخت کشمیر آزاد کرا دعا کریا کشمیر میں کیا واہ حسین پاک سونے پاکستانی کو چار سبق جو پڑھ لیں تو پتا تو لگ جانا سی تسا پلا پھڑ لینا سی کوئی شہ نہیں سی سب ہونی کوئی قربانی نہیں سی ہونی نا بلے تو جناب جی جدید ہرا لینا سلیا بلہ بے غیرت کے ہاتھ میں آتا ہے غیرت مند کے ہاتھ میں حسین کی طرح تلوار ہوتی ہے ایمان نال دسو میں گل کرن لگا دشمن کے نام ماں بہن دی عزت کا لٹےرا ہو جا کھیڈے اندر بڑا بغیر تین شرم نہیں آزت لے کھڑا کھیڈ وہ لٹتے ہیں تو بلہ کھیلنا تلا کھیڈنا تو پھر سمجھ لگو میں لہو باقی نہیں ہے میرے مسلمان اس قوم نو عمران خان نہیں چاہیے اس قوم نحمود قدن بھی چاہیے اس قوم نو عمران خان سلطان راہی کجرا کی لڑ نہیں اس قوم نو مولا حسین بے سچے غلام چاہی دے سچے گلام چاہیے نے یاد رکھ لے جنا تیچا لگ کے وقا کتے گا دشمن کراکستان میں آخیا پترو مالا سولہ وکھا دا جے جنا کے سہارے لے سو میں انہوں نے ہاتھوں ہی تنوع برباد کراوگا آ سہارا اس دربار کا لے جس دربار کا سہارا میرے مولا حسین نے لیا خدا دی قسم کر کے آنا نہیں بچ سک گڑی کا پر ہوں سیانے آدھے نے گدنا گدڑا چیر ہاری روح پھوکیے فکیے ہر جو ہوئے تربیت مٹی نہیں جاری مٹی جی تو سانکو تو لگے گے مینو قسم خدا دی مردے کو اٹھاونا سوکھ ہے اس قوم نگا سنگ نے دماغ پاٹن والے ہو جاندے نے قوم دی کھوتی بہت تھے ایمان جب ملک ہے نا جنہ مرضی پیٹ ہے ہاں کوئی ٹاواں بندہ ہو جا ہے جنوب مالا جہ اشارہ تے اٹھ ہے جی اگ غیرت والی تھوڑی جی موجود دعا کر سانو غیرت والی اگ چلمان اپنی تاریخ نہیں پچھانی وہ چلیا ان لوگوں کی آرزور سی دے اندر اللہ دی معرفت آوے اللہ دی محبت آوے دین دا درد آوے اللہ سونے دا خوف آوے سارے دل دی آرزو اے، ایک آوے آرزوے کوٹھی آوے آک ٹی وی آ فیکس آک فوٹو والا فون لگا ہوئے بس مولی جی سان تو یہ چاہیے اقبال فرما ہے وہ دل وہ رو باقی نہیں ہے نماز روزو قربانی ہو حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے کیوں پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کیجیے بات پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کیجیے بات جھکا جب غیر کے آگے نتن تیرا نمن سلوٹ مارنا سیکھا ہوئے اس بےخیرت نام کینڈے نو کی پتہ مولا حسین کی ایک تویے دل چ ایک ہوئے بے شک جدی زبان تے ایک ہو بے، سر بھی ایک ہوگی جھکتا ہو جا سلام بھی صرف ایک ندا ہو،, ہو جا بندائی جڑا گرم خون ہے خیرت مند ہے حسین پاک دا غلام گلام بھی یہ شیرے خدا سونے کا گلام بھی اے ہوئی اے ہوئی اے ہوئی اے ہوئی اے تے میرے مستفا کریم سرکار دے دین کے اتوں لوٹیچن والا بھی اے ہوئی حسین پاک دی شہادت کے جلسے بچاؤ والے اج ایسا جو ایک رخ دے دتا ہے اس دس دن محرم دنوں یہ ہمارے اندر نیم تشیع داخل ہو چکا ہے اہل سنت و جماعت مولا حسین کا غم بعد میں رکھتے ہیں دینے مستفا کا غم پہلے رکھتے ہیں تے دوسرے ٹولے نے وہ ہر ویل نولتے اس غم حسین کا کرتے جہا گا سچا سننی تو میں باز نہ ہوئے گا وہ دین دا غم پہلو رکھے گا پھر دین کی وجہ دے نار مولا حسین دا گم رکھے گا रखेगा भी घड़ी घड़ी पल व नहीं बारह महीने कम रहना है। एना भी जावे ते बटन दबा के बैर हम इंडिया की फिल्म चलती पी है मैं हुसैन चढ़या सदके साथ हुसैन पाक का चढ़िया सुत्या भी फिल्म देखने च नहीं ना आती वरना नहीं आती है वेखते सही खुदा दे बंद بہن کوئی پکنک منا مری گئی پھر دیا میرے مولا حسین سرکار نے گھر در درس دس ماں آیا ہے اس ماں نے مطالبہ نہیں آزادی دیا بیاتون بی پاک نے مولا علی نو آخیا مینو آزاد کر ایمان دسا جیتا مطالبہ نبی پاک سرکار کو کیا نبی پاک کر مطالبہ کیا مثال دن لگا بگیاڑا کٹیا جلوس آخیا یہاں دا کھانا خراب ہوے ظالم لوگ نے بکری نار تاری کھڑے نے کام کم بکریاں تے آزاد ہونیا چاہیے ظالم اتوں جدو باہر نکل دیا ڈنڈا لے کے بگیالہ جلوس کرنا آزاد ہونا چاہیے ادرو بوڑیاں بکری سنن دئی آخر ہے گل تو سڈے بارے بھی پکڑ دے اندروں جلوس پٹ مار دالموں, ہماری آزادی تم نے چھین لی ہے اندروں بکریاں نے جلوس کد ماریا باروں بگیاڑا نے جلوس کٹیا بگیاڑ آخر بکری, بکری بھی آزاد ہوئے بکری نہیں آخ میں آزاد ہوا بگیار تے اون منگتا سی پیا اس کمینے نو نت ہا سرگے جاوا اس قوم دی سمجھ سمجھداری دو ساری قوم ادھر قوم تو جو رکھے بگیڑ جلوس کدے ادھر بکریا جلوس کدیاں لے اخبار پرے ہوں نے آزادی مولویوں کا کھانا خراب ہو جائے انہوں نے تو ہماری آزادی چھین لی ہے ہوں بکی بگیان آدھے جہاز ایسی بکری ہو دفتر بکری ہوگی نیڑ چ بیٹھی ہوگی گاٹا مروڑ دیا کو بکر تو نہیں نہ لگنا گل نہیں سمجھیے خدا دیا بندے جس قوم کا یہ حال ہو کہ مرد بھی کہیں آزاد ہوں اور عورتیں بھی کہیں ہم آزاد ہوں تو ایسے مادر پدر آزاد کا حسین سے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا حسین کی والدہ کی چار دیواری میں رہتی تھی یہ وجہ ہے جدو ہوں بکریاں مڑ گا آٹے مروڑتے نا تو سویرے اخبار چھپے ہوتے ہیں ظلم ہو رہا ہے اس تو پر تو ظلم ہو رہا ہے دیکھو نا کوئی اٹھا کر لے جا رہا ہے کوئی فلان کر رہا ہے کوئی فلان کر رہا ہے میں آزادی دردی منگتی تھی جو گھر سے لیا کوئی دے بغیر تک نہ پڑتا اپنے آپ دے کی سنجو میرے نبی پاک سرکار دی ازواج ج متحرات وگو ہر کی چار دیواری میں رہتی تو تمہارا بھی یہ حال نہ ہوتا ہوں آزاد سبق پڑھنے والے نے میں گزرے شاہی تکریر پیا کر دسو اصا کی بنے پیا یزیدی بنے پیا کہ نہیں حضرت صاحب جت بیٹھا سندا سا دس مومن نے جت جہے نا یہ بڑے بڑے مومن بندے جنہاں نو اصا آنے پینڈو پینڈو اٹھ کے مولوی صاحب یوز نالوں بائیمان بڑے پایا کیا ایمان نالو مولوی نہیں سی پر ایمان والا ضرور سی آس مولوی نالوں والا چنگا نا جڑا مولوی نہ ہو لیکن خیرت پہ رکھنا ہوا جا دین دکھ